بےلفنی سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وامکلہ وکاتبہ وشاہدہی وقالهم او كما قال الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي اللہ ہے ہے فعل پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ, لعن اللہ, کہ اللہ نے یہود و نسارہ پہ لانت کی یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ یہود و نسارہ پہ لانت کرے اس کی وجہ بیان کی کے تخزو اہم مسجدن یا مساجدہ کہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا تو لانا فیل وہاں بھی استعمال ہوا تھا لانا فیل کے معنی ہوتے ہیں لانت کرنا لانت کرنا اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا اپوزٹ ورڈ ذکر کر کے اور وہ ہے راہما یعنی رحمت کرنا تو گویا رحمت کے مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے لانت جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اس کی رحمت کے محتاج ہے اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت سے دور کر دے تو یہ فیل کہلائے گا اللہ کا لانت کرنا ٹھیک ہے یعنی اللہ کا رحمت کرنا اور اللہ کا لانت کرنا کیا ہوگا اگر اللہ اپنی رحمت سے دور کرتے اور اگر کوئی کسی کو لانتی کہے یعنی کوئی کسی پر لانت بھیجے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے بدوا دے رہا ہے کہ اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کرتے تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے آپ نے ان اللہ تعالی اس حدیث کو گرامیٹکلی کوشش کرنی ہے ذہن میں تازہ کرتے ہوئے جملہ فیلیا ہمارا چل رہا ہے اور جملہ فیلیا جو کیا ہوتا ہے موسیقا. وہ جملہ جو فیل سے شروع ہو اور کے کم کتنے ہیں دو آصف کون کون سے اعراب فائل. فائل فائل. فائل کیا ہوتا ہے مرفوع. فائل کتنے صورتوں میں آ سکتا ہے موسیقا. دو صورتوں میں کون سی ہوں دو صورتیں ناؤن پرو ناؤن جب فائل ناؤ ہوتا ہے تو کیا ہم پوری گردان میں گھوم سکتے ہیں جب فائل ناؤن ہوتا ہے فائل ناؤن ہوتا ہے تو تو ناؤن کہہ رہا ہوں ہے تو ہم پوری گردان میں نہیں سکتے ہم صرف گردان سے ایک اور چار لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور جب فائل پرو ناؤن ہوتا ہے تو ہم ماجد پوری گردان گھوم سکتے ہیں چلیا میں ایک اور پارٹ آیا تھا اسے کیا کہتے ہیں فائل کے علاوہ ایک تیسرا بھی آیا تھا مفول مفول کیا ہوتا ہے جس پہ کام ہو اسے مفول کہتے ہیں مفول کا کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کون کون سی ناؤن پروناؤن اگر مفول پروناؤن ہو تو ہم کون سے پروناؤنس یوز کریں گے منسوب وہ کون سے آصف منسوب پروناؤنس نہیںر فیل مفول آ گئے تو کیا کچھ اور بھی آ سکتا ہے جملہ فیلیا میں متعلق آ سکتا ہے جملہ فیری میں متعلق کون ہوتا ہے حسن متعلق کس کا مرکب ہوتا ہے کون سا مرکب ہوتا ہے ثاقب مرکب جاری متعلق ہوتا ہے مرکب جاری متعلق ہو کر آتا ہے مرکب جاری کے علاوہ باقی کون کون سے مرکب ناقص ہیں مجد اضافی ان تین میں سے ہمیں صاحب نے بتانا ہے کون سا مرکب ناقص فائل بھی بن سکتا ہے اور کون سا مرکب ناقص وہ بھی بن سکتا ہے مرکب توسیفی مرکب وہ تو ہو گیا وہ تو متعلق ہو گیا گیا وہ نہ فائل بنے گا نہ بنے گا ٹھیک ہے نا جی شاہ مرکب توسیفی مرکب اضافی جی ماویہ تینوں فائل بھی بن سکتے ہیں تینوں مفعول بھی بن سکتے ہیں مرکب جاری صرف متعلق ہو کر آتا ہے توصیفی اشاری اضافی فائل بھی بن سکتے ہیں مفعول بھی بن سکتے ہیں اگر عمیر مرکب اشاری فائل بن کر آئے تو مرکب شاعری کا اعراب کیا ہوگا مرفو مرکب شاعری کا مرفو ہونا زہیب ہم کہاں سے پہچانیں گے مرکب شاعری کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں دو کون کون سے مرکب شاعری کے پارٹس اشارہ مشار مرکب شاعری کا مرفو ہونا کہاں سے پتہ چلے گا مشار سے ٹھیک ہے اگر مرکب توصیفی فائل بن کر آئے تو مرکب توصیفی کا عراب کیا ہوگا مرفو ٹھیک ہے مرکب توصیفی کا مرفو ہونا ہم کہاں سے پہچانیں گے مرکب توصیفی کا مرفو ہونا ہم موصوف سے پہچانیں گے ٹھیک ہو گیا حسن اگر مرکب اضافی فائل بن کر آئے تو مرکب اضافی کا عراب کیا ہوگا مجرور مرکب اضافی جب فائل بن کر آئے گا تو اس کے عرام مجرور ہوگا فائل کا رام کیا ہوتا ہے فائل کا ارام مرفوع ہوتا ہے لہذا چاہے مرکب توصیفی فائل بن کر آئے چاہے مرکب اشاری فائل بن کر آئے چاہے مرکب اضافی فائل بن کر آئے ہم مرفو ہی استعمال کریں گے ٹھیک ہے مرکب اضافی کا مرفو ہونا کہاں سے پہچانا جائے گا مضاف سے شاباش ٹھیک ہے صحیح جو ہے مزاف لہ کا عراب کیا ہوتا ہے مجرور شاباش مرکب اضافی اگر مفول بن کر آئے تو مرکب اضافی کا عراب کیا ہوگا منصوب ٹھیک ہے اب منصوب ہونا مرکب اضافی کا کہاں سے پہچانیں گے مضاف سے پہچانے گا اعراب مرکب اضافی کا مضاف سے پہچانا جائے گا ٹھیک ہے عمیر مرکب توسیفی اگر مفول بن کر آئے ہاں منصوب ہوگا اور وہ منصوب ہونا کہاں سے پہچانیں گے موسف سے ٹھیک ہے ماجد صفر سے کیوں نہیں پہچان سکتے ہم شابش کیونکہ دونوں کا راب ایک ہی ہوتا ہے نا تو ہم صفے پہچان لیں صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے اصل موسف ہے صفت بچاری کا تو اپنا کوئی عراب ہی نہیں ہوتا وہ تو عراب میں موصوف کو فالو کرتی ہے وہ تو دیکھتی ہے موسو صاحب اگر مرفوع ہیں تو وہ بھی مرفوع آ جاتی ہے موسو صاحب منصوب ہوتے ہیں تو وہ بھی منصوب ہو جاتی ہے موسو صاحب مجرور ہوتے ہیں تو وہ بھی مجرور ہو جاتی ہے تو تینوں مرکبات کر لی ہے چھوٹے چھوٹے کو مدد سے آپ اپنے مرفو مرسوب ذرا ٹھیک کر لیں اب آپ نے ہم جملہ فیلیا میں ایز اے فائل یا ایز اے وفول استعمال کریں گے ٹھیک ہے سارے انشاء اللہ بتائیے ہوں گے آپ کو سب کچھ آ الحمدللہ الحمد آپ کو آ ہے آپ کے جوابات جو ہے وہ 80 ٹو دینا اس بات کا جواب ہے کہ آپ کو آ گیا ہے، ٹھیک ہے بس تھوڑی سی کنفیوژ ہوتی ہے سوال کرنے کی اس میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آپ کی clear ہیں. عربی زبان میں علف سے، ایک ہوتا ہے آکل آئن سے جسے ہم آکل اکل والا کہتے ہیں یہ ہے حمزہ سے آکل آکل کہتے ہیں کھانے والے کو آکل کسے کہتے ہیں کھانے والا کھانے والا سمجھتے ہیں نا جو کھا رہا ہو کوئی چیز اسے کہتے ہیں کہ آکل ہے تو. عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے موکل موکل کہتے ہیں کھلانے والا آکل کون ہوتا ہے کھانے والا موکل کون ہوتا ہے کھلانے والا دیکھے جب بھی کھانے پینے کی بات ہوگی تو ایک ہوگا کھانے والا اور ایک ہوگا کھلانے والا ایسے نا عربی زبان میں کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا عربی زبان میں شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والا گواہ پھر ذرا تورالے آخل کون ہے مکل کون ہے کاتب کون ہے شاہد کون ہے اربا اس کے معنی ہوتے ہیں سود سود سمجھتے ہیں نا جسے انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں سود فارسی کا لفظ ہے انٹرسٹ انگلش کا لفظ ہے اور ربا عربی کا لفظ ہے ٹھیک سود کی ڈیفینیشن کیا ہے پیسے پر اضافہ پیسے پر اضافہ وصول کرنا یعنی کسی کو پیسے کی ضرورت تھی اس نے قرضہ لیا ادھار لیا اور دینے والے نے اس شرط کے ساتھ دیا کہ جب تم مجھے واپس کرو گے تو میں ایکسٹرا لوں گا یہ جو ایکسٹرا لیا جا رہا ہے یہ سود ہے انٹرسٹ ہے اوکے جی اب مجھے بتائیے کہ ارے با اسم ہے میں فیل ہے یا حرف ہے اسم میں کیسے پتہ چلا بالکات آسان سوال ہوتے ہوں گی اربا اربا اربا وجہ اس کی ساکب کیونکہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف ہو یا ہر وہ اسم جس کے آخر میں چھوٹا الف اور یا ہو اس اسم کی تینوں فارمز ایک ہی پڑھی اور لکھی جاتی ہیں اوکے okay, جی حسن اربا حامد صاحب اربا کی منصوب فارم کیا ہوگی اربا ماجد صاحب اربا کی مرفو فارم کیا ہوگی اربا اوکے okay, جی اربا اربا اربا عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سوا زہب سوا اسم ہے فیل ہے یا حرف ہے اسم کیسے پہچانا الف سے الف کون سی علامت ہے اسم کی پہچاننے کی لکھی ہوئی ہم نے علامتیں اسم کی علامتیں جو لکھی ہیں ان میں بتاؤ الف ہے اسم کو پہچاننے کی کون کون سی علامت ہے کیوں پر کیوں نہیں یہ کون کون سی ہے شروع میں یہ عالف علام ہوگا ایک علامت علامت نمبر دو آخر میں ڈبل حرکت ہوگی علامت نمبر تین گولتا ہوگی یہ تین تو موٹی علامتیں آپ کو آنی چاہیے تین موٹی علامتیں میں نے یہ بھی اسم ہے لیکن کے آخر میں تنوین نہیں ڈالی اس کے آخر میں تنوین ڈال کے سوال کیا ٹھیک ہے. ہے علامت بتا دی ہے کہ یہی علامت ہے اسم کی. تو یہ اسم ہے اسم تنوین کے ساتھ آ رہا ہے تنوین کس کس اسم کے آخر میں آتی ہے جو ہم نے پورا ہاتھ پڑھا ہے اس میں کون کون سا ایسے ہے جس کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے یا آتی ہے مسنا کے آخر میں تنوین آتی ہے مصنع کو کس طرح پہ جانتے ہیں آنی آنی کے آخر میں تنوین آ رہی ہے پھر شابش واحد اور جمع مکسر ایکسیلینٹ اور،, اور اور کرو شابش ایک ہو گیا واحد ایک جمع مکسر اور بھی کسی کے آخر میں تنوین آتی ہے جما سالمونس تین اس ہاتھ میں سے کیٹیگریز ہیں جن کے آخر میں تنوین آتی ہے ایسے ہی نا اچھا اب بتاؤ یہ جما سالمونس ہے کیوں نہیں ہے ہاں تنوین ہوتی اگر آتھ پر آتھ کی ساؤنڈ پر تنوین ہوتی تو ہم کہتے جمع سال مونس ہے تو آگ کی ساؤنڈ ہے ہی نہیں تو جمع سالمونس نکل گئی اب یہ دو رہ گئے یا یہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے اوکے جی یہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے اس میں آپ یہاں تک تو پہنچ گئے نا آگے آپ کو بتا دیا جائے گا تو یہ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہے برابر برابر سمجھتے ہیں نا ایکل کلیئر لیں جی اس ویکبلری کو سامنے رکھ کر اب ہم حدیث کے الفاظ کی طرف آتے ہیں میں آپ کے سامنے جملہ فیلیا لکھ رہا ہوں جو جو لفظ لکھتا جا رہا ہوں آپ نے اس لفظ کو ٹرانسلیٹ کرتے جانا ہے اور بتاتے جانا ہے کہ یہ کیا ہے فیل ہے مرکب اضافی ہے توصیفی ہے اشاری ہے جاری ہے مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں آپ نے بتانی ہے اوکے جی چلیں جی سب پہچانے سے لانا. فیل فیل ٹھیک ہے حسن جب بھی فیل آتا ہے ہم اس کا فائل ڈھونڈتے ہیں اس کا فائل کون ہے اس کے اندر ہے شاباش اس کے اندر ہے اس کا فائل وہ کون ہے ہوا ایکسیلنٹ ماشاءاللہ اتنا پہچان لیا آپ نے ویری گڈ تو یہ فیل اور فائل ہے فیل اور فائل میں کہ جملہ فیلیا بن گیا جملہ فیلیا جملہ فیلیا میں ترجمہ کرتے ہیں ہم پہلے فائل کا کرتے ہیں فیل اس, اس نے لانت کی ابھی وہ جو اس ہے وہ اس کے اندر ہے. ہو ہوگا, منسوخ ہوگا یا مجرور ہوگا مرفو ہوگا ماشاء اللہ کون سا رقب ہے رقب اضافی کیسے بچانا پہلے پر الرام نہیں ہے دوسرا مجرور ہے پکا مرکب اضافی ہے مرکب اضافی کا اعراب کیا ہے اضافی کس اعراب میں ہے مرفو ہے اگر یہ مرفو ہے تو لعنہ کا فائل بن سکتا ہے بن سکتا ہے اب وہ جو ہوا فائل تھا وہ فائل نہیں رہا بلکہ رسول اللہ لعنہ فیل کا فائل بن گیا اب ترجمہ حسن کریں کیا ہوگا شاباش اللہ کے رسول نے لانت کی جی؟ یعنی اللہ کے رسول لانت کر رہے ہیں اللہ کے رسول تو رحمت اللہ عالمین ایسے ہی نا لیکن آپ اگر لانت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ماجد اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جس پر رحمت اللہ عالمین جو ہیں وہ بھی لانت کرنے پر مجب ہو گئے okay? پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے اسم بدوا دے رہے تھے کہ اللہ لانت کرے یہود و پر. یہود و کی بات ہوئی تھی اور وجہ بیان کر دی تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کیا یہود نسارا کا ذکر ہے ٹھیک ہے چیک کرنا ہے ہم نے تو پھر ہماری بچت ہو سکتی ہے اور دوسری چیز چیک کرنی ہے کہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بد دعا دینے پر مجبور ہے تو لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی آقل ربا آصف کون سا رکب ہے ترجمہ سے پتا ہے ترجمہ سے پتا چلے ہاں مجھے لفظوں سے بتاؤ نا کہ کیسے بات چلا مرکب اضافی ہے شاباش پہلے اس پہ الف نام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو مضاف بن رہا ہے اوکے کنفرم کریں گے جب اگلا مجرور ہو اگلا مجرور آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو علیف پر ختم ہوتا ہے وہ مرفوع منصوب مجرور آه. ایک جیسے ہی ہوتا ہے تو گویا یہ مرکب اضافی ہی بنا اب آصف اگلا سوال یہ مرکب اضافی جو ہے کس آپ کے ساتھ آیا منسوب آیا ہے. کہاں سے پتہ چلا مضاف سے کیونکہ مضاف سے ہم نے منصوب آیا جملہ فعلیہ میں منصوب کون ہوتا, ہے؟ مفول. مفول. Okay. مفول ہوتا ہے منصوب تو گویا جملہ فعلیہ میں فائل مرکب اضافی جملہ فعلیہ میں مفول مرکب اضافی حسن ترجمہ کر دو اب فیل فائل مفول پہلے فائل کا پھر مفول کا پھر فیل کا ٹھیک ہے اس طرح کرتے نا ترجمہ شاپش اللہ سود کے کھانے والے پر لانت کی لفظی ترجمہ کریں بعد میں پھر اپنا با محاورہ ترجمہ کر لیں اوکے لفظی ترجمہ دیکھیں وہ کاکی کے ساتھ بن رہا ہے اللہ کا رسول سود کا کھانے والا اللہ کے رسول نے فائل کا ترجمہ ہو گیا سود کے کھانے والے پر آپ اردو میں پر لگاتے ہیں جس پر لانت ہوتی ہے اور لانت کی ٹھیک ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر لانت کی شہباز ہے یہ مذکر ہے یا مونس ہے مذکر ہے شاباش مونس کی پکچر میں فٹ نہیں بیٹھتا اس لیے مزکر ہے اوکے جی اس مذکر کے لیے اگر میں ایک پروناؤن استعمال کرنا چاہوں تو کون سا پروناؤن استعمال کروں گا ہوا مرفو ہوا مرفو استعمال کروں گا اور اگر منصوب یا مجرور پروناؤن استعمال کرنا چاہوں تو وہ کون سی ہوگی ہو ایکسیڈنٹ ٹھیک ہو گیا ماشاء تو شہباز بھائی آپ سے یہ مزید سوال منہ قلو منہ قلو کون سا مرکب ہے کیسے بچانا اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے یہ والی پکا ہنڈریڈ پرسینٹ مرکب اضافی ہوتا ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے اور یہ ضمیر کس طرف جا رہی ہے ربا کی طرف ٹھیک ہے اور ربا کی طرف جا رہی ہے ترجمہ کریں منہ کا اس کا کھلانے والا اس کا کھلانے والا یعنی سود کا کھلانے والا اور منہ قلو منفو ہے منصوب ہے مجزوم ہے کہ مجرور ہے مرفو ہے منصوب ہے مجرور ہے منصوب ہے تو گویا یہ بھی مفول ہے ٹھیک ہے نا کے ساتھ ایک اور ایڈ ہو رہا ہے تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ترجمہ کر دو ذرا ترجمہ پوری حدیث کا آپ نے کرنا ہے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے شابش ہاں جی پائل کا پہلے ہوتا ہے پھر مفول کا ہوتا ہے پھر فیل کا ہوتا ہے یہ آپ کو بتائے ہنڈریڈ پرسینٹ رول ہے شاہ بشول ٹھیک ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے اور اس کے کھلانے والے پر لانت کی جی معاویہ وکاتی باہو کون سا ہے سے پتا چلا اسم کے ساتھ ضمیر آ رہی ہے پکا مرکب اضافی یہ بار بار دس دفعہ بولیں گے آپ کو رٹ جائے گا اسم کے ساتھ ضمیر پکا مرکب اضافی اسم کے ساتھ ضمیر پکا مرکب اضافی اوکے جی مرکب اضافی کا عراب کیا ہے منصوب ہے ٹھیک ہے تو گویا واو کے ساتھ اسے بھی جوڑا جا رہا ہے ترجمہ کرتے ہیں کاتباہو کا, اس کا, اس, کا اس کا لکھنے والا حسن اب اس کو بھی لا کے ترجمہ کرو पर लगाएंगे ना एक दफा पर लगाएंगे बार बार पर लगाएंगे उड़ जाएंगे फिर हम हाँ देखा ना एक दफा पर लग गया बस बार बार लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है हो गया जी फरम शाहिद के माना क्या गवाह ठीक है ठीक। कितने हैं शाहिद एक है दो है एक ही है ना अगर شاہد کا میں مصن استعمال کرنا چاہوں تو کیا ہوگا شاہدانی ایکسیلنٹ شاہدانی. شاہدانی کو میں اگر مضاف بنا کے لاؤں تو کیا کروں گا شاہدانی کو اگر میں مضاف بنا کے لاؤں شاہدانی کیا ہے واحد ہے مسن جب ہے مسن مسن جب مضاف بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے مضاف کے لیے جو شرائط ہیں کتنی شرطیں ہیں پچاس مضاف کے لیے کتنی شرطیں ہیں صرف تین دو بار بار آ رہی ہیں علام کا نہ ہونا تنوین کا نہ ہونا الفلام کا نہ ہونا تنوین کا نہ ہونا ایک شرط یہ ہے کہ مصنف یا جب سال مذکر آئے تو نون ہٹا دیا جاتا ہے اوکے جی شاہدانی کو اگر میں مضاف بناؤں تو یہ نون ہٹ جائے گا اچھا شاہدانی مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے منصوب ہے شاہدانی مرفو ہے شاباش شاہدانی, شاہدانی منصوب کیا ہوگی دینی، دینی شاہد دینی تو ہم تو مفول کے طور پہ لا رہے ہیں نا تو اس کا شاہدانی نہیں استعمال ہوگا استعمال ہوگا اوکے جی اب شاہدینی کو میں مضاف بناؤں گا تو اس کا بھی نون نکلے گا نا اوکے شابش نون نکال دیا میں نے اس کا اور سود کے لیے زمین لگا دی پھر اب اس ہو پہ کون سے ہر کر ڈالوں الٹی پیش کہ کھڑی زیر کھڑی زیر, زیر. پکی بات سی دیر شاہ دئی ہی مرکب اضافی اسم کے ساتھ وہی فارمولہ پکا مرکب اضافی اسم پلس ضمیر پکا مرکب اضافی اور شاہداہو ہوتا تو برفو تھا شاہدی ہی ہے تو منسوب یا مجروب ہے ٹھیک ہے شاہی دئی یا منسوب استعمال ہوا ہے ترجمہ کیا ہوگا فاروق اس کا اس کے اس کے دونوں گواہ اس کے دو گواہ اس طرح نہیں کہیں گے نا اس کے گواہی دینے والے دو اس کے دو گواہ ٹھیک ہے حسن تمہارے لیے میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں ترجمے کے لیے جی اب اس کے دونوں گواہ بھی آ گئے اب اس کو بھی ہم نے اسی لانت میں شامل کر ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ آگے نا سمجھ کلیئر آگے سہیب کے اندر جمع ہوگا پورے جملے کا اور اس کے دونوں گواہوں پر لانت کی کتنے بندے ہو گئے ایک ہے لکھنے والا اور دو گواہ پانچ بندے تو گویا پانچ بندوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے اللہ کے رسول نے لانت کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے ہم بدوا دے رہے ہیں ان پانچوں کو اور جب اللہ کے رسول سے ہم بدوا دیں گے تو آپ کی بدوا پوری نہیں ہوگی ہوگی آگے کوئی یہود و نظارہ کا ذکر ہے کوئی ذکر نہیں ہے نا اس کا مطلب ہے اوپن ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب ہے اوپن ہے جی عبد اللہ جب کتنے پارٹس ہوتے ہیں بیٹا دو عمیر دو کون کون سے ہوتے ہیں مفتدا اور خبر شابش مفتا اور خبر کا عراب کیا ہوتا ہے ہنڈریڈ پرسینٹ رول جو ہے وہ اور, خبر جو ہے وہ... اور خبر جو ہے خبر او جو او ہی مشروع ہوگی دونوں ہی مرحو ہیں یا ہنڈریڈ رول ہے دونوں مرحو ہوتے ہیں اوکے جی امیر مفتا کی جگہ پر مارفا میں سے کون کون سی ٹائپ ہم نے استعمال کیا ہے مفتا کی جگہ پہ الم شاپاش ضمیر اشارہ, اشارہ نام, علیف نام, علیف نام والا اسم ٹھیک ہے چار استعمال کیے نا ہم نے چار استعمال کیے ہم نے اس وقت کیے تھے یہ کی پانچ بندے ہیں ان کے لیے میں ضمیر کو ایز اے مبتاز لانا چاہتا ہوں تو پانچ بندوں کے لیے میں کون سی زمین لاؤں گا ہوا لاؤں گا یا ہما لاؤں گا پانچ بندوں کے لیے پانچ بندوں کے لیے ہم تو ہم مفتا بن جائے گا اوکے صحیح ہے مارفا مرفو اب آگے میں نے لانی ہے خبر خبر کے علاوہ سے میں نے لانا سوا سوا کے بارے میں میں نے ایک پوائنٹ بتایا آپ کو واحد جمع ایک ہی لفظ ہے ٹھیک ہے تو میں سوا کو خبر کی جگہ میں رکھ دوں جملہ اس میں بھی بن گیا ٹھیک اور ایک چیز آپ کے لیے گفٹ و کالا کالا آپ نے سنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا سوا کیا سوا ہم سوا ان کیا ترجمہ حسن ہم سوا ہم سوا ان جملہ میں پہلے کس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مفت کو پھر خبر کو پھر ہے یا ہیں لگاتے ہیں شاہ بش ترجمہ کرو اب ہم وہ <تصفح> سب ٹھیک ہے وہ سب برابر اب پوری حضرتنا جو کرتا شابش چونے جی سب گوہر سے جی بہت سب کھانے ہوں بہت سب پہ کھلا پہا ہوں بہت سب پہ بہت سب پہ بہت سب پہ بہت سب پہ بہت سب پہ بہت سب پہ ٹھیک ہے پوری حدیث گریمیٹیکلی ہوگی تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے وہ آپ نے سارے آج کر گرامیٹیکلی ماجید معمولی بات ہے الفاظ اگرچہ خطرناک ہیں لیکن بات معمولی نہیں ہے ایسے ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر اس کے کھلانے والے پر اس کے لکھنے والے پر اس کے دونوں گواہوں پر لانت کی اور آپ نے فرمایا ہم سوا ان وہ برابر ہیں اس لانت میں برابر ہے ٹھیک ہے یا اس کام میں برابر ہے سمپل سی حدیث ہے سیلف ایکسپلینٹری کوئی لمبی چوڑی اس میں بات نہیں ہے اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ سود کسے کہتے ہیں تو سود کا کھانے والا کون ہوگا مزہ جی लاندو, سود کا کھانے والا کسے کہیں گے آپ جو سود پہ اماؤنٹ دے رہا ہے کہ لے رہا ہے ہاں یعنی اماؤنٹ دینے والا ٹھیک ہے اور کھلانے والا کون ہے ہاں اب کچھ لوگوں نے کھلانے والا جو ہے نا وہ الگ ہی کیٹگری بنا دی ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو بےچارا مجبور ہے ہے نا صاحب مجبور ہے مجبور کو معاف ہوتا ہے سب کچھ مجھے ایک لاکھ روپے چاہیے مجھے مجبوری ہے تو میں نے سود پہ پیسے لے لیے ٹھیک ہے میں نے جب سود پہ پیسے لیے نا تو اس دینے والے نے کیا کیا اس نے اس کو ان رائٹنگ کروایا دو گواہوں کے دستخط لیے اور ڈیل ہو گئی اچھا اب وہ جس نے پیسے دیے لکھنے والا اور دو گواہ وہ لانتی ہیں اور میرا تو کسور ہی کوئی نہیں مجھے بچا دیا مجھے بچا دیا یہ رائے پائی جاتی ہے یہ رائے پائی جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب کامن سینس ہے جی یعنی جو جڑ بن رہا ہے, جو رہا ہے ٹھیک ہے جو لے رہا ہے اسے تو مجبوری ہے چڈو چلو یار اور باقی ہاں ہوں بس آدیے یہ اپنی اپنی بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لانت کرنے پر مجبور ہو گئے کبھی ایک اور حدیث ہے وہ سنا کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اربا سب ہو سود کے گناہ کے ستر درجے ہیں ستر لیولز ہیں ٹھیک ہے ستر درجے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹاپ کا لیول ایک ہوتا ہے لوئسٹ لیول اب جو میں روحا اس کا لوئسٹ لیول یہ ہے ہر رجل اماح کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے یہ اس کا لوئسٹ لیول ہے یعنی اتنا سخت اور قرآن مجید اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو فاض نو بھی حربی میں اللہ ہی اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ اگر نہیں چھوڑتے تو آؤ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جا کوئی اور گناہ لے لے اس پہ اللہ تعالی کا حضم اتنا نہیں بھکتا جتنا غصہ اللہ تعالیٰ کا اس پہ بھٹکتا ہے اور جو رحمت اللہ عالمین ہے ان کا فرمان تو آپ نے سونی لیا کہ آپ نے اسے جو ہے اس کے لوئسٹ لیول کو ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر قرار دیا اور اس حدیث میں لانت کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے وسلم کے فراہمی کو سمجھنے کی اور ان بڑی بڑی, بڑی برائیوں سے گناہوں سے بچنے کی توفیقہ فرمائے سبح البی ہمدی کا اشد اللہ